اعلموا انما دنیا الدنيا لعب بین وتف وتفاخر بينكم وط کا سرم فیل والی اولاد جبلفرب تم میں ہیراہ ہوں مسفر ہوں تو مفل اخرت یادید وما الدنيا الا متاع تم سب جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا زیب و زینت آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والا پودا کافروں کو خوش کر دیتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتا ہے پھر زرد ہو جاتا ہے پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بروں کے لیے سخت عذاب ہے اور اچھوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ثباتی بیان فرمائی ہے اور مومنوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ دنیا لہو و لب سے عبارت ہے جس میں لوگوں کے قلوب اور ابدان سبھی مشغول ہو جاتے ہیں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد اور روز قیامت کے واد وعید سے غافل ہوتے ہیں اور زیب و زینت لباس کھانے پینے علیشان مکانات عمدہ سواریوں اور دنیاوی جاہ و جاہو حشمت سے بلند ہو کر آخرت کے بارے میں انہیں سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنا اپنا حسب و نصب بیان کر کے اور کثرت مال و اولاد کا ذکر کر کے فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی ان عارضی چیزوں کی مثال بارش کی ہے جس کی وجہ سے زمین کے پودے لہلا اٹھتے ہیں اور ان پودوں کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتے ہیں ویسے ہی جیسے کفار دنیا کے زیب و زینت سے خوش ہوتے ہیں پھر وہ پودے خشک ہو کر زرد ہو جاتے ہیں پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھس بن جاتے ہیں اور زمین ایسی ویران ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں کبھی ہرا پودا تھا ہی نہیں یہی حال دنیا کا ہے یہاں کی ہر چیز آنی جانی ہے اور ہر نعمت فانی ہے اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ نیک اعمال ہیں جو بندے کے ساتھ آخرت تک جائیں گے اور عذاب نار سے اس کے نجات کا سبب بنیں گے آیت کے دوسرے حصے میں جس کی ابتدا وفیل آخرت عذاب شدید سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہونے والوں کا انجام یہ بتایا کہ قیامت کے دن ایسے نافرمانوں کو وہ عذاب شدید میں مبتلا کرے گا اور جو لوگ آخرت کی فکر کریں گے اور اللہ کے حقوق ادا کریں گے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا آیت کا آخری حصہ ومل حیات دنیا المت الغرور مذکورہ مضمون کی تائید کا فائدہ دیتا ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ان کے لیے ہے جو فکر آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور جو لوگ فکر آخرت میں مشغول رہتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا ایسی متع ہے جو اسے اس سے بہترین نعمت یعنی جنت تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے